وہ از اخذا رب کا من بنی آدم من ظہور اور یاد کرو جب آپ کے رب نے بنی آدم کو آدم علیہ السلام کی اولاد کو آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ضروریت ان کی اولاد بنا کر نکالا یعنی روحوں کو نکالا گیا عالم ارواہ میں جمع کیا گیا وہ اشحدم اعلی اور اللہ نے ان روحوں کو خود ان پر گواہ بنایا اور فرما السطبی رب کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں بلا تمام روحوں نے کہا ہاں کیوں نہیں تو ہی ہمارا رب ہے اس آئت کریمہ کے تحت مفسرین نے ان لوگوں کا بھی رد کیا جو یہ سمجھتے ہیں کہ روحوں میں اس وقت اختلاف ہوا تھا جنہوں نے رب مانا وہ مسلمان ہوئے اور جنہوں نے رب نہ مانا وہ آج کافر ہیں ایسی بات نہیں ہے تمام روحوں نے عالم ارواح میں رب کو تسلیم کیا شہید نام وہ روحیں کہنے لگی ہم گواہ اشاد فرمایا انتقول یومل قیامتی انا کنہ انہارا غافلین ہم نے یہ روحوں سے عہد اس لیے لیا تاکہ تم کل بروز قیامت یہ نہ کہہ سکو بے شک ہم تو اس دین سے غافل تھے اب یہاں سوال یہ ہے کہ عالم اروا میں روحوں سے عہد کر لیا گیا اور فرمایا جا رہا ہے کل بروز قیامت تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں پتہ نہیں تھا ہم غافل تھے تو ہم جب دنیا میں آئے تو ہمیں تو یاد نہیں ہے کہ ہم ہماری روح نے کب عہد کیا تو میں نے عرض کیا نا کہ اس عہد کا ظہور ضمیر کی چوٹ سے ہے انسان بے چین کیوں ہوتا ہے آج یورپ کے اندر لوگ سکون کے حاصل کرنے کے لئے شراب پیتے ہیں انہیں سکون نہیں ملتا بے حیائی کرتے ہیں سکون نہیں ملتا خوب دولت کو بڑھاتے ہیں سکون نہیں ملتا مختلف قسم کے کام کرتے ہیں پھر جب وہ مسجد میں آتے ہیں جب وہ قرآن کا درد سنتے ہیں جب وہ ذکر کی محفل میں آتے ہیں تو انہیں سکون ملتا ہے یورپ میں جو بڑی تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو لوگ سکون کی تلاش کے لیے نکلتے ہیں انہیں سکون اسلام میں ملتا ہے تو فوراً اسلام لے آتے ہیں بے سکونی اور بے کلی کیوں ہے یہ اسی روح کی بے چینی ہے کہ روح نے عہد کیا ہے اور جسم اب اس عہد کے خلاف کام کر رہا ہے تو وہ بے چین ہے آپ بھی دیکھ لیجئے کہ جب نماز پڑھتے ہیں نیک کام کرتے ہیں دین کی محفل میں آتے ہیں تو کیسا جسم ہلکا ہو جاتا ہے سکون مل جاتا ہے یہ روح کی غزہ ہے اور جب روح کو غذا نہ ملے تو بے ہوتی ہے او کا کولو ان نما اشر کا آبا او قبلو یا تم کل بروز قیامت یہ نہ کہو کہ ہمارے آبا و اجداد نے ہم سے پہلے شیر کیا وہ کنہ ضروری یتم با اور ہمارا کیا قصور ہے ہم تو ان کی اولاد تھے جیسا ماحول تھا ویسے بن گئے یہ عذر تم پیش نہ کر سکو اور تم یہ نہ کہو آفتح لکنا بیما پہلل مب ترون ہے کیا تو ان لوگوں کے فیل کی وجہ سے ہمیں ہلاک کرے گا کہ جو لوگ باطل ہیں یہ ہمارے آبا و اجداد نے غلط کام کیا ہم تو ان کی پیروی میں کر رہے ہیں تو, تو ہمیں کیوں ہلاک کرے گا پر یہ تم نہ کہہ سکو اس لیے تمہاری روحوں کے اندر یہ تاثیر رکھی گئی کہ وہ بے چین ہو جاتی ہے وہ اور اسی طرح نفسل آیاتی ہم آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ولا الحم یری تاکہ وہ لوٹ جائیں ان آیتوں کو سنیں اور دین کی طرف آ جائیں یقین جانی نہ تو علیشان بنگلوں میں سکون ہے نہ ہی علی شان پلنگ پر سکون ہے نہ ہی ایسی سے لیس ہمیں کمرے میں سکون مل سکتا ہے نہ مہنگی ترین کار میں سکون ہے اللہ بکر اللہ تقمہ ان القلوب سن لو دلوں کا چین صرف اللہ کی یاد میں ہے اور جب انسان روح کی غذا نہ دے تو پھر وہ بے سکون رہتا ہے ہم قرآن کی روشنی میں چیلنج کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی ہمیں سکون میں نظر آ رہا ہے مسکرا رہا ہے خوش نظر آتا ہے اسے سکون ہے اگر وہ اللہ کا نافرمان فرمان ہے سکون ہو ہی نہیں سکتا حقیقی سکون نہیں ہو سکتا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ شراب پی کر اپنے آپ کو مدھوج کر لے اور تھوڑی دیر کے لیے اس کی توجہ ہٹ جائے وہ الگ چیز ہے پھر ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے کہ ہم منگلوں میں اور لوگوں کو عیاشی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں گناہ بھی کرتے ہیں انہیں بے سکونی ہمیں تو نظر نہیں آتی دیکھیے پھر زمانہ کوئی بھی اپنی بے سکونی اور بے چینی کو ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ہماری جو حالت ہے شاید ہمارے پڑوسی کو بھی معلوم نہیں ہوگی شاید گھر کے بعض افراد کو بھی ہماری دلی کیفیات پتہ نہیں ہوں گی. انسان جگ ہسائی پسند نہیں کرتا تو وہ ان چیزوں کو چھپاتا ہے اور خوش نظر آنے کے لیے کوشش کرتا ہے لیکن ہمارا دل جانتا ہے کہ ہمیں حقیقی سکون حاصل نہیں اللہ تعالی حقیقی سکون حاصل کرنے کی توفیقت فرمان وطلو نب آتَيْنَاهُ نہ اور آپ انہیں پڑھ کر سنائیے اس شخص کی خبر جسے ہم نے ہماری آیتیں دین جسے توریت کا علم تھا بلم بن باورہ جو پہلے بڑے اعلی مقام پر فائز تھا پھر تباہ ہو گیا تباہ ہونے سے پہلے اس کا مقام یہ تھا کہ یہ مستجاب الدعوات تھا جو دعا کرتا قبول ہو جاتی عرش پر دیکھتا تو لوہے محفوظ کی تحریر کو پڑھ لیتا بارہ ہزار طلبہ ہر وقت اس کے پاس موجود رہتے اتنی حکمت کی باتیں کہتا کہ جو زبان سے جملہ کہتا اسے لکھ لیتے حضرت موسا علیہ نبینا والے ہی سلاۃ جب فوج لے کر اس کی قوم کے خلاف جہاد کے لیے آئے اس کی قوم اس کے پاس آئی اور کہا کہ تیری دعائیں قبول ہوتی ہیں تو موسا علیہ السلام کے لیے دعا کر تو اس نے پہلے تو منع کر دیا کہ تمہیں کیا ہو گیا وہ نبی ہیں میرے نبی ہیں میں کیسے دعا کروں تو قوم نے مال و دولت کا انبار لگا دیا اور کہا تو بدوا کر دے تو ہم یہ سارا مال دے دیں گے تو شیطان نے اس کو یہ وسوسہ دیا کہ میری بدوا سے کیا ہوگا وہ تو اللہ کے نبی ہیں لیکن میں اگر جھوٹ موٹ بدوا کر بھی دوں گا تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ مجھے اتنا مال مل جائے گا دنیا کی لالچ میں مبتلا ہو کر اپنی سواری پر سوار ہوا وہ فرماتے ہیں گدی پر سوار ہوا گدے کی مونس وہ بار بار رک جاتی پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بھی کرم کیا کہ وہ جانور رک کر اس کی طرف منہ مو موڑنے لگا اور اللہ نے اسے زبان دی اور وہ جانور فسی زبان میں کہنے لگا اے بلم بن باورا تو تباہ ہو جائے گا دنیا کی دولت کے خاطر تو یہ نہ کر مگر وہ اندھا ہو چکا پہاڑ پہ چڑھ گیا اور دوسری طرف موسا علیہ السلام کا لشکر تھا اس نے ہاتھ اٹھائے موسا علیہ السلام کے لشکر اور موسا علیہ السلام کو بدعا دینے کے لیے جیسے ہی ہاتھ اٹھائے اس کی زبان کتے کی طرح باہر آ گئی اور اب زبان قابو میں نہ رہی یہ جو بولنا چاہتا تھا وہ نہ نکلتا بلکہ زبان بے قابو ہو گئی یہ موسا علیہ سلام اور مسلمانوں کو بدوا دینا چاہتا اس کے منہ سے اپنی قوم کے لیے بدوائیں نکلنے لگی تو قوم نے کہا ہے بلندن باورا تجھے کیا ہو گیا تو ہمیں کیوں بدعا دیتا ہے کہا تمہارا ناس ہو میں تباہ ہو گیا قرآن مجیب فقان حمید نے اس واقعے کو بیان کیا اس میں دنیا کی لالچ کرنے والوں کے لیے عبرت ہے جب انسان دنیا کا لالچی بن جاتا ہے تو دنیا کی خاطر وہ ہر ایک کام برے سے برے کام کو کرنے پر تیار ہو جاتا ہے دوسری اس میں عبرت ہے کہ اس مقام پر فائز تھا لیکن جب نبی کے خلاف بدعا کا سوچا کہ نبی کے خلاف بدعا کا سوچنا بھی بے ادبی ہے تو نبی کی غستاخی اور بے ادبی کا خیال کیا تباہ ہو گیا وطل اے محبوب آپ انہیں یہودیوں کو پڑھ کر سنائے جو دنیا کی محبت میں بھی گرفتار ہیں اور آپ کی بے ادبی بھی کرتے ہیں انہیں سنائیے پڑھ کر نب الدی آتی نہ نہ اس شخص کی خبر ولم من باورہ کی جسے ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائی فن سالخہ منہا پس وہ ان آیتوں سے نکل گیا اور گمراہ ہو گیا الشَّيْطَانُ پس شیطان نے اسے اپنے پیچھے لگا لیا فکان مِنَ الغین پس وہ گمراہوں میں سے ہو گیا لا نہ اگر ہم چاہتے ضرور اسے ان آیتوں کی وجہ سے بلندی پر پہنچا دیتے یہ اگر سابق قدم رہتا تو اس کا بہت بلند و بالا مقام ہوتا والا کن نہ ہو لیکن آخل دنیا کی لالچ میں مبتلا ہو کر زمین پر چمٹ گیا وہ ہوا اور اس نے خواہش نفس کی پیروی کی دو چیزوں نے اسے گمراہ کیا شیطان نے اور دوسرا فرمایا اس کے نفس کی لالچ نے ہمارے ساتھ جو مسائل ہیں وہ بھی یہی دو چیزیں ہیں فماسا لو ہو اس کی مثال کماسل کلب جیسے مثال کتے کی ہے ان تاحمل علیہ ی اگر تو اس پر حملہ کرے تو وہ کتا زبان نکالے او تت روکو اور اگر تو اس کی طرح توجہ نہ کرے تب بھی زبان نکالے یعنی کتے کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر وہ زبان نکال کر اپنی زبان کو باہر رکھتا ہے تو اسے کتے سے تشویح دی گئی حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ یہ بلم بلند باورہ کتے کی شکل میں جہنم میں داخل ہوگا اور اصحاب کہف کا کتا جو واقعی کتا تھا اور کتا نجس جانور ہے اگر گھر میں ہو تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے لیکن اس کتے نے جب اصحب کہاو سے محبت کی پتی سے پاک میں فرمایا یہ کتا انسانی شکل میں جنت میں جائے گا لال مسل قومل کا زبو بھی آیاتی یہ مثال ہے اس قوم کی جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا فاخ و پس محبوب انہیں یہ قصے واقعات سناؤ لال لہم یا تاکہ وہ غور و فکر کریں القوم الذين كذبوا بی بہت بری مثال ہے اس قوم کی جس نے ہماری آیتوں کو جٹلایا وہ انفسم کانو یا ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور خود اپنی جانوں پر وہ ظلم کیا کرتے تھے میں یاہ دلّاہ فَهُوَ محتدی جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتا ہے اے اللہ تو ہمیں ہدایت عطا فرما میں فلام الْخَاسِرُونَ اور جسے وہ ناراض ہو کر گمراہ کر دے پس وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں اے پرور ہمیں گمراہی سے محفوظ فرما والا قو جہنمکسی انسی اور بے شک ہم نے جہنم کے لیے کئی جنات اور انسان پیدا کیے یعنی جو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے یہ ایسے لوگ ہیں لہم قلوب اللہ یف قہ ان کے دل تو ہیں مگر وہ دل سمجھتے نہیں ہیں یعنی وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور اپنے دل کی ان صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرتے والم آر بھی ہا ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں والم آزان اللہ یسناؤں نبی ان کے کان ہیں لیکن ان کانوں سے سنتے نہیں ہیں مطلب یہ ہے کہ کان بھی ہیں آنکھیں بھی ہیں دل بھی ہیں عقل بھی ہے مگر دنیا کے لیے استعمال ہوتی ہے دینی بصیرت کے لیے اور سوچ اور سمجھ کے لیے وہ استعمال نہیں کرتے تو جانور کے بھی تو آنکھیں ہیں کان بھی ہیں لیکن جانور اپنی کان اور اپنے آنکھوں کو صرف اور صرف وہ چارے کے لیے استعمال کرتا ہے پانی کے لیے استعمال کرتا ہے اپنے فوائد کے لیے فرما کل انعام یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بل ہم بلکہ وہ اس سے زیادہ گمراہ ہیں چونکہ جانور اپنے بھلے اور برے کو سمجھتا ہے اور یہ خود جہنم کے گڑے میں پڑنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں کلائی کا ہوم یہی لوگ غافل ہیں جیسے جانور غافل ہے یہ بھی غافل ہے اس کی مثال یوں سمجھیں ایک گائے کا بچہ ہم فارم میں اس کی پرورش کرتے ہیں اسے کھلاتے پلاتے ہیں لیکن اس کی توجہ اس پر نہیں ہوتی کہ مجھے کھلا پلا کر موٹا تازہ کر کے پھر مجھے ذبح کر دیں گے تو ایسے ہی کافر کھاتا پیتا عیش کرتا ہے وہ اس پر توجہ نہیں کرتا کہ گناہوں کی وجہ سے مجھے موت کے وقت بھی تکالیف ہوں گی قبر و آخرت کی تکالیف ہیں وہ اس پر سوچتا ہی نہیں ہے اور اللہ کے لیے اچھے نام ہے اسماء حسن فدم ان ناموں کے ذریعے اللہ سے دعائیں مانگو نفی اسما اور ان لوگوں کو چھوڑ دو کہ جو اللہ کے ناموں میں بحث کرتے ہیں مشرقی مکہ فضل بحث کرتے اور کہتے ہمیں تو کہتے ہیں کہ ایک خدا کو مانو اور خود کبھی کہتے ہیں یا اللہ کبھی کہتے ہیں یا رحمان کبھی کہتے ہیں یا رحیم تو خود تو مختلف خداؤں کو پکارتے ہیں کبھی رحمان کو پکارتے ہیں کبھی رحیم کو پکارتے ہیں کبھی اللہ کو پکارتے ہیں ورنہ یہ اللہ کے نام ہیں اب ان سے فضول بحث کرنے کا فائدہ نہیں ہے انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو سمجھانے کی کوشش کرو نہیں سمجھتے تم ان ناموں سے خوب اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگو کتنا پیارا درس ہے کہ انسان اپنے وقت کو ضائع نہ کرے جو نہیں سمجھتا اور زد بازی کرتا ہے تو اسے سمجھا کر چھوڑ دے سی مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ یا ان قریب انہیں بدلا دیا جائے گا جو وہ کام کیا کرتے تھے وہ خَلَقْنَا خلق يَهْدُونَ بلحق وہ بھی اور ان میں سے ہم نے ایک ایسے گروہ کو پیدا کیا جو حق کی ہدایت پر ہدایت یافتہ ہے اور اسی کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے فیصلے کرتا ہے تو کافروں میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جو اسلام لے آئے